القوم رححمد اللہکن ان الحمد اللله نحمد وائینو ہو و ناق ہو نقمنو بہی ونہ وقتلو عائی ونا عوضو بالللهہ من شورہ حسہ و من صات عملہ میں فلا مضہ الله ومن يدلل فلاہ الل الله اللهہ اللہ الللهاحہو لا شريك له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 أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق اللہ العظیم رب شرح لی فدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین وَلَابِثُوا فِي كَافِهِمْ ثَلَاثَمِئَةٍ سِنِينًا اور پڑے رہے وہ اپنی اس غار کے اندر تین سو سال وزدادو تسعہ اور نو زیادہ ہو گئے یعنی شمسی لحاظ سے تین سو سال اور کمری لحاظ سے چاند کے حساب سے تین سو نو سال آپ کو پتا ہے ہر سال دس دن کا فرق پڑتا ہے روزوں کا تو یاد ہے آپ کو دس دن پیچھے آتے ہیں ہر سال تو کمری لحاظ سے ایک سال میں دس دن کا فرق پڑتا ہے اس حساب سے یہ تین سو سال کے تین سو نو سال بنتے ہیں کمریل علم و بالا بھی تو کہو اللہ خوب جانتا ہے جتنی دیر وہ پڑے رہے یعنی تاریخ دان مختلف تاریخیں بتاتے ہیں کوئی ڈھائی سو سال بتاتا ہے کوئی دو سو سال بتاتا ہے تو کہا کہ اللہ کا جو حساب ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک اللہ خوب جانتا ہے لہذا اللہ نے جو بتایا اتھینٹک بات وہ ہے اب صرف ہی وش میں وہ بڑا عجیب دیکھتا ہے اور عجیب سنتا ہے اس کے دیکھنے اور سننے کے عجیب طریقے تاریخ دانوں کی طرح نے ہڈیاں قرید قرید کے وہ ایسے نہیں دیکھتا اور وہ ایسے حساب نہیں لگاتا اس کا حساب بڑا عجیب ہوتا مل دون ہی میں ہوا ان کا اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں ہے. کوئی مددگار نہیں ہے انسانوں کا اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو یہ ان کی سمجھ کی خرابی ہے ہے کوئی نہیں وفی حکم ہی عہدہ اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بناتا یحکم ما مایو جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے یعنی جس طرح انسان اپنی اتھارٹی کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا چاہے کوئی کتنا بھی اس کا عزیز ہو آپ کو پتا ہے مغلوں کے دور میں بھائی نے بھائی کی آنکھوں میں سلائیاں فروا دی بیٹوں نے باپ کو پکڑ کر معذور کر دیا اور قید کر دیا اور انگیز بات شاہو. ولی اللہ گنا جاتے ابا جی کو قید کیا ہوا اسی طرح باپ نے بیٹوں کو مروا دیا بھائی نے بھائی کو مروا دیا اس زمانے کی بات نہیں آج بھی یہی ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں رائل فیملی کا کوئی بھی آدمی ہو ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا مسئلہ کیا ہے اتارٹی میں شریک نہ فاروق لغاری صاحب کتنے کلوز تھے بی ان کی پجاروں سے لٹکنے والے کیوں پٹڑا کر دیا وہ جو ٹسل ہے اتارٹی کی ٹسل بڑی بری چیز ہے کوئی بھی حالانکہ انسان کیا ہے اس کی اتھارٹی کیا ہے چار دن کی ہے آج ہے کل نہیں ہو جیسے اس کی آنکھوں کی بسارت ہے آج ہے کل نہیں ہو اس کی ہر چیز عارضی ہے اسی طرح یہ اتھارٹی بھی عارضی ہوتی اس کے باوجود اس کے اندر شیرنگ برداشت نہیں کرتا اللہ تعالی مال کے حقیقی المالک وہ ہے باقی چار روزہ مادو دور کے لیے مخصوص علاقے کے لیے وہ ال مالک دائمی اقتدار کا مالک پھر دیا ہوا نہیں اس کا اپنا ہے وہ کیسے شریک کرے گا اپنی اتھارٹی کے اندر کہ کوئی فیصلہ کرے اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں دینا اور کوئی فیصلہ کر دے نہیں دینا ہے اور وہ کہے کہ دینا اور کوئی کہ نہیں دینا اصل ہو گئی نا یہ جو شراکات تم نے چن رکھے ہیں جن کے پاس تم جاتے ہو یہی سمجھ کے جاتے ہو کہ اللہ نہیں دینا چاہتا یہ زبردستی دلائیں گے اگر تمہیں اعتماد ہو کہ اللہ دے گا دے سکتا ہے تو اس کے آگے ہاتھ تم کیوں نہ پھیلاؤ آخر کاؤنٹر سے آدمی لا جواب ہو کے ہی مدیر کے پاس جاتا ہے نا لامانیاں کروانے کے لیے کاؤنٹر والا ایکسپٹ کر لے اگر آپ کو کاغذات تو دماغ خراب ہے مدیر کے پاس جانے تم نے ان کو اللہ کا مدیر سمجھا ہے تم نے یہ سمجھا کہ اللہ نہیں دیتا اس نے ریجیکٹ کر دیا بڑی دعائیں مانگی بڑیاں نماز پار چڑھیاں نے تو مطلب اب دیکھتا ہوں دیتا کہ نہیں دیتا اب میں مدیر سے لامانا لینے جا رہا ہوں اب بابا دولے شاہ کر دے گا اوکے جناب میں دیکھتا ہوں دیتا کہ نہیں دیتا کیوں جاتے ان کے پاس یہ سمجھ کے جاتے ہو کہ یہ نہیں دیتا وہ دلوائیں گے یہ حوالہ یوشر قفی حکمیہ اور قرآن میں اس نے بار بار کوٹ کیا ابراہیم کو نہیں دیا تو اس نے صبر کیا مانگتا رہا کانو یا مانگتے رہتے تھے ہم سے. اور داری کوئی نہیں بھائی یہاں جو آزاد ہے آپ نے کہاں جانا ہے پھر بھی جاؤ گے نا جب آزاد ہی جاؤ گے نا اگلی بار بھی جاؤ گے تو جب آزاد ہی جاؤ گے ویزا لینے کہ جہاں دیکھو گے وہ بجلی کا بل دینے والوں کی لائن لگی ہے وہاں لگ جاؤ گے یہاں سے مل جائے گا مجھے جو جگہ وہیں جانا نا کانو یا روا بنوا رہ ٹک کے مانگا کرتے تھے سٹل ہو گئے انہیں پتا تھا یہی در ہے سو سال کے بعد بھی ملنا ہے تو یہیں سے ملنا ہے بغیر باپ کے بھی ملنا ہے تو یہیں سے ملنا ہے در ایک ہے ون ونڈو سروس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے کوئی سب کنٹریکٹ نہیں دیا کہیں پہ کوئی فرہ نہیں ہے کوئی شاخ نہیں ہے کوئی برانچ نہیں ابراہیم کو وہیں سے ملتا ہے زکریا کو وہیں سے ملنا شفا ملتی ہے یوب کو تو وہیں سے ملتی ہے علیہ السلام و لر کو فی حکم نہیں اپنے معاملے میں وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر بخشنا کس کی ذمہ داری کس کا پورٹ فولیو ہے اللہ ٹھیک ہے نا یا بخش دیتا ہے جس کو چاہے وہ اور عذاب دیتا ہے عذاب, عذاب دے گا جس کو وہ چاہے کی چاہت اس کا فیصلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار لگائے تلوار کا اور چہرہ لو لان ہے چہرے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ اس کو ہم کو کیسے فلا دے جو اپنے نبی کے چہرے کو لو لان کر دیتی اللہ تعالی نے فوراً وہی نازل کیا نا نبی بخشش کے معاملے میں آپ مداخلت مت کر ہو سکتے ہیں لو لوہان کرنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت دے دے آپ کے ہاتھ سے دلوائے سیف اللہ قرار پا گئے اپنے ہاتھ سے تلوار پکڑائی کس کو اسی ماتھا شک کرنے والے کو فرمایا لاکہ من الامر من شہی ہے نا اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں او یا تو بہ آلے ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے یہ ہمارا کام ہے آپ کا نہیں لئی سلاخ اپنے معاملے میں وہ مداخلت ابھی آپ نے سنا خود کا کل بتا دوں گا اللہ نے فرمایا یہ کیوں کہا کل بتا دوں گا یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا میں کہاں گیا ہوں ولاقول اللہ شہین فائل الدن اللہ شاء اللہ میرا نام لے کے کہا کرو اپنی اتھارٹی کے معاملے میں وہ بڑا سینسیٹیو ہے بڑا حساس ہے فورن ایکشن میں آتا ہے موسیٰ علیہ اسلام واز دے رہے ہیں جو ویکلی واض ہوتا ہے ان کا یوم السبت کو مجمے سے ایک سوال کرتا ہے کہ حضرت اس وقت سب سے پڑھا لکھا آدمی کون ہے عالم کون ہے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو یہ میں پسند نہیں آئی فرمایا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ اللہ اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ پڑھا لکھا ہے کون جاننے والا اللہ تعالیٰ نے فورن بھیج دیا جاؤ موسا امتحان پاس کر کے آؤ ہم تمہیں اپنے اس بندے سے ملاتے ہیں جس کو اپنی فیلڈ میں آپ سے زیادہ علم ہے تاکہ آپ کو تجربہ ہو جائے آپ کو شریعت کا علم ہے شریعت میں جو وقت کا نبی ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ نبی کا بالکل بلیک آؤٹ ہوتا ہے کوئی پتا نہیں ہوتا اور اس کا تجربہ کروایا جا تقوینی جو معاملات ہوتی بھیجا گئے اب چونکہ اللہ نے بھیجا تھا جائیے سیکھ کے آئیے تو اس آدمی سے جا کے انہوں نے کہا کہ ہل تو الما نم تا آپ کو جو اللہ نے سکھایا اس میں سے مجھے کچھ تھوڑا سا آپ سکھائیں گے اس بندے نے پلٹ کے جواب دیا گھسا میں بتاؤں گا تو صحیح مگر تم صبر نہیں کر سکو اس لیے کہ جو تم جانتے وہ میں نہیں جانتا اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور جو اب آدمی جانتا نہیں ہوتا ہے تو پھر خلش ہوتی ہے صبر کیسے کریں فرمایا وہ تس بیرو عالم عالم تو اتنے ہی خبر موسا جس کے بارے میں تمہیں پتا نہیں ہے صبر کیسے کرو کالا ستاج ان شاء اللہ صاحب <لَكَامرًا> کہنے لگے انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا جو تم کہو گے پہلا معاملہ جہاز پہ چڑے ہیں جہاز کا پھٹا انہوں نے توڑ دیا موسا سے صبر نہیں حالانکہ وہ جہاز والوں کا بھلا کرے کالا خرکھتا بندا ڈونا چاہتے ہیں چنگے شریف آدمی اخرختا شہیا نمرا چنگا بندہ سمجھ کے ساتھ لگا تھا پہلا ہی کام آپ نے ماشاء اللہ ٹھیک کر دیا کالا لن اک اللہ کلنت میں نے کہا نہیں تھا نہیں صبر کر سکو گے تم کنگچو غلطی ہو لا تو آخنی بیمار نسی تو پل ہو گئی پکڑ نہ کریں ولا تو ہکنی مینام زیادہ سختی نہ کریں نبی نبیوں میں بھی اپنی امت کا تو گرفت کرنا تو ان کی ڈیوٹی ہے علیہ السلام کی دیکھیں ان کو پتا ہے وہ معاملہ جو بظاہر خلاف نظر آئے شریعت کے اس پہ نبی... ان کی ڈیوٹی تھی بولنا ان کی ڈیوٹی تھی کرنا بعض دفعہ بات کرتے ہوئے پیر صاحب کہتے ہیں کہ دی اگر آپ کو بازار کوئی چیز پیر صاحب کے عمل میں غیر شرعی نظر آئے تو بھی دڑ وٹ جاؤ صبر کرو وہ جانتے تم نہیں جانتے نہیں ہماری ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ جو کام تمہیں بن کر نظر آتا ہے اس پہ تم بولو اس کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرو وہ وضا کرے نا آپ کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں پیر صاحب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی اس طرح کنفیوژن نہیں پھیلاتے احتقاب میں بیٹھے ہیں آپ کی زوجہ حضرت زینب گئی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نے گئی ہیں اور کوئی مسئلہ مسائل ہوگا پوچھے ہوں گے کچھ مسائل ڈسکس ہوں گے جب وہ نکلنے لگی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد کے گیٹ تک توڑنے کے لیے تشریف لائے اب وہ مسجد اس طرح کا تو نہیں تھا معاملہ جس طرح ہمارا باؤنڈری بنی ہوئی ہے اور اس طرح تو وہ اوپن تھا اور لوگ اس میں سے گزر کے جایا کرتے تھے دو انصاری صحابی گزرے وہاں سے اب گزرے تو یہ حجاب میں جا رہی تھی حضور صاحب تھے تو آپ نے ان کو آواز ماری بلایا ادھر آو. یہ میری زوجہ ہیں صفیہ اور یہ آئی تھی یہاں انگر میں, اتقاف میں ہوں تو یہ مجھ سے ملنے آئی تھی ملاقات کرنے آئی تھی اللہ کے رسول محاذ اللہ ہمارے ذہن میں کوئی برا خیال بھی آ سکتا ہے آپ کے بارے میں آپ نے فرمایا نہیں شیطان انسان میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے یعنی خون کے ساتھ دوڑتا مولوی تو باہر ہوتا ہے نا وہ تو باہر سے بات کرتا ہے آپ کا دل کرے تو کی پیڈ لا کر لے مولوی کیا کر لے شیتان تو اندر ہوتا اس کو نہیں روک سکتے ان شیتان یجریمل انسان کا مجر دم جہاں جہاں خون جاتا ہے شیتان کی ایکس ہے تیرے خون تک وہاں تک کل کل آ کوئی اور بات اٹھائے اور تم فورن کو اچھا ہم نے بھی دیکھا تھا ایک رات کوئی خاتون تھی لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس وائرس کو یہی مار دوں ایکسپلینیشن دے دوں نبی امتی کو ایکسپلینیشن دے رہا پیر نہیں دے سکتا معاملہ کہ جو منکر ہے وہ منکر اس پہ نہ ہے ہاں وضاحت کر دے جی بسم اللہ ہاں جی ٹھیک اب مطمئن یہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی آگے پھر معاملہ ہوا جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا انشاءاللہ تفصیل سے اسی صورت میں ہے ایک دو رکوع رہ گئے بلا یشرے کو فیف میاحدہ جی تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حساس موسا نے کہا میں جانتا ہوں اللہ نے ثابت کروایا کہ موسا تو سب کچھ نہیں جانتا میرے اور بندے بھی ہیں تو آپ سے زیادہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں جو ذرہ جہاں پہ ہے وہیں آفتاب ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایکشن لیا اس معاملے میں اللہ بڑا حساس اپنے حکم میں اپنے اختیارات میں اپنے پورٹ فولو میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا ذرا خبردار ہو کے رہا کتاب ربک آپ اس کی تلاوت کریں یعنی یہ جو کہانیوں قصوں کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے ہیں جب لوگوں کے پاس کرنے کو کام کوئی نہ رہے تو پھر یہ کسے کہانیوں میں کھو جاتے ہیں یہی حال اس وقت بنی اسرائیل کا تھا جو اس وقت سٹنگ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں نے انہی سے ٹیک اوور کیا اللہ نے ان کو ٹرمینیٹ کر کے مسلمانوں کو امت مسلمہ بنایا انہیں ہٹایا اس مقام سے بجال کا جالنا کو ادھر سے اٹھا کے وہ ٹرافیاں میں دے دی اسلام والی اب وہ یہودی رہ گئے مسلمان نہیں رہے اور تانا دیا ہے میں نے تمہیں بنایا تھا مسلمان تمہارے رسول نے کہا تھا انا اول مسلمین اندین عند اللہ اسلام دین شروع سے اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اس پر چلنے والے مسلمان کہلاتے ہیں یا ایو اللہ زین اے وہ لوگ جو صرف یہودی بن کے رہ گئے امت مسلمہ کہیں نہیں رہی لہذا ہم امت مسلمہ اٹھا رہے ہیں تم یہودی ہو یہودی رہو کیسے ہم بن گئے نا فرقوں میں بٹ گئے اسلام تعارف کوئی نہیں رہا دیوبندی بندی ہے وہ فلا ہے وہ بریلوی ہے وہ فلا مکتبہ ہم کھو گئے ان یہ جماعتیں ایز انسٹمنٹ کام کرنے کے لیے تھیں ہماری آئیڈینٹی نہیں تھی بلا تم اللہ ون تو مسلمون ہماری اصل آئیڈینٹٹی کیا ہے مسلمان ہیں جس کے امام جس کے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے لیڈروں میں کھو گئے وہ یہ تو کام کروانے آئے تھے ان کا کام تو فورمین والا تھا اگر تھا بھی تو یہ آنر نہیں تھے آج ہیں کل نہیں ہوں گے ہم اسی کو مضبوط کر رہے ہیں اسی کو مضبوط کر رہے ہیں اس کو نیوکلس بنا لیا ہم نے اسی کے گرد ہماری اجتماعیت ہو لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے تھا اسلام کی آفاکیت کو اور اس کا فیڈرلزم جو تو انہوں نے وہ یہودی بن گئے جاؤ یا اللہ ہادو جاؤ اللہ لذین ہاد یہودی ہو میں نے مسلمان بنایا تھا تم یہودی بن کے رہ گئے ایک ٹرائبل مذہب بن کے رہ گئے ہو تو ہم امت مسلمہ اٹھانے چلے تو جب کرنے کو کام کوئی نہ تو پھر کہانیاں ہی رہ جاتی فرمایا آپ ان لوگوں کو چھوڑیں اوت لو ماح کتاب رب کا اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کریں آپ اس کو پھیلائیں اس کو آگے پہنچائیں لا مبدل بدل اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا جو بات وہاں سے طے ہو جاتی ہے وہ ہو کے رہتی فتح لکھ دے تو فتح ہو کے رہتی ہے تو سپر پاور سامنے ہو ہم نے جن کے تختے الٹے تھے وہ اپنے زمانے کی سپر پاور ہی تھی کیسرو کسرا دو سپر پاور روم اور ایران کس کے ہاتھوں پلٹے جورے کھانے والے سوکھا گوشت کھانے والے ننگے پاؤں چلنے والے پلٹ دیا نا آخر ان کے پاس وہ سرپرائز ویپن کون سا تھا جو ان کے اسلح کھانے میں نہیں تھا کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ان کے پاس غیر معمولی ہتھیار جس سے وہ شکست کھا گئے روس والوں سے پوچھو کیا تھا افغانستان والوں کے پاس پتا چل جائے یہ ایمان کی قوت ہر دور میں وہ ہتھیار رہا جو صرف مسلمان کے پاس ہوتا تھا ادھر نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس, اس ہتھیار کو گوا بیٹھے جیسے مرزے کا تیر کمان درخت پہ ہی رہ گیا تھا مارا گیا تھا ہمارا ہتھیار کھو گیا مار کھا رہے ہیں جن کے پاس ہے وہ مار رہے ہیں جہاں بھی مسلمان نے اس کو پکڑا اس نے شکست دی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فزیکل جو اسلحہ ہوتا ہے وہ اسلحہ اپنی جگہ پہ اپنا کام کرتا ہے اس کا اپنا کام ہے لیکن جو ایمان کا کام ہے وہ اپنا کام ہے وہ اسلح کبھی نہیں کرتا لا مبدل بدل اللہ کے کلام کو اللہ کے کلمات کو اللہ کے فیصلوں کو سادی گل بدلی نہیں جاتی کلمات ہے اللہ کے قول کو اللہ دی گل اس کو, کو کوئی نہیں بدل سکتا ججالو میں یہ شاہ جس کو ہم چاہتے ہیں بانج بنا دیتے اس نے باندھ بنا دیا جاؤ سارے گائنی ڈاکٹروں کے پاس گھوم کے آ جاؤ کوئی نہیں دے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی نہیں ہو سکتے وہ بھی نہیں ملتا اللہ کے کلمات کو بدل کوئی نہیں سکتا تو پھر کہاں جاتے ہو پھر کون بدلتا ہے اگر کوئی نہیں بدل سکتا تو پھر کون بدلتا ہے وہ کہتا ہے خود بدلتا ہوں کوئی چیز تبدیل کروانی ہے ہم جس چیز کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے جس کو چاہتے بدل دیتے وہ آئندہ امول کتاب وہ امول کتاب اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تمہاری اصل فائل جس میں تمہاری ترقی ہوگی تو نیچے ترقی ہوگی اس میں اولاد لکھی جائے گی تو نیچے اولاد ملے گی اس میں موت لکھی جائے گی تو نیچے موت لکھی جائے گی اس میں سے نام کاٹ دیا جائے گا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا جو بھی کہتا ہے میت ہی کہتا ہے اولاد بھی کہتی ہے کہتی ہے جی میت کو نہلا دے جی میت کو ادھر کر دیں جی میت کو چھاؤں میں کر دیں جی میت کو دھوپ میں کر دیں جی میت کی حالت خراب ہو رہی ہے جی میت پہ چھاؤں کر دیں جی میت میت اولاد بھی کہتی ہے بیوی بی بھی کہتی ہے ماں بھی کہتی ہے کوئی نہیں کہتا محمد کو چھاؤں میں کر دیں جی محمد حنیف کو سایہ کر دے دی. محمد حنیف پر پنکھا لگا دے جی محمد حنیف پر برف لگا دے میت کیوں کہتے ہیں نام اس نے کاٹ دیا تیری ماں بھی نہیں لیتی تیرا وہ انڈا حمل کتاب وہ تبدیل کروانا ہے اس سے رابطہ کرو کال اربوں کو تمہارا رب کہتا ہے؟ مجھے کال کرو آؤ بات کرو حال میں مسترزین فارضوں کو ہے کوئی رزق مانگنے والا سائن کر دوں میں مستفین فارضر اللہ ہے کوئی بخش مانگنے والا میں سائن کروں لائے اور کوئی نہیں تبدیل کر سکتا وہ جس نے لکھا نا خواجہ غریب نواز کے مین گیٹ کے اوپر کہ انسانوں کی تقدیر اس چوکھٹ کی دہلیز میں دفن کر دیا بابا جی وہاں سے لے آئے ہیں وہاں سے لو محفوظ سے لے آئے ہیں اپنی دہلیز میں دفن کر دی ہے تقدیر تبدیل کروانی ہے یہاں کے سجدہ کر مین گیٹ پہ لکھا ہوا ولند نہیں ملتا ہدا اور اس کے سوا اور کہیں پنا کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاملا ولا منجا مل جا کہتے ہیں پنا کی جگہ لاجن کہتے ہیں ریفیوجیز کو لاجعین جنہوں نے لجو لی ہے لجو کہتے ہیں کہیں پنا تلاش کرنا لجو سیاسی سیاسی پنا طلب کرنا کسی ملک کے اندر لا مل جا اللہ کوئی جائے پنا نہیں ولا من جا کوئی ذریع نجات نہ نجا ولا من جا نہ کوئی نجات کی سبیل ہے نہ کوئی پناہ گاہ ہے من کا تجھ سے بھاگ کے اللہ علیہ کا سوائے اس کے, کے تیرے قدموں میں آدمی گر جائے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو انسان کی ایک حالت بڑی پسند آتی بڑی اچھی لگتی ہے صحابہ نے پوچھا کون سی آپ نے فرمایا جب بچہ ماں سے مار کھا کے ماں کے قدموں سے لپٹتا ماں اٹھا اٹھا کے پھینکتی ہے گسے سے وہ پھر اسی کی ٹانگ جب بھی مارتا ہے کیوں اسے پتہ اس سے بڑھ کے ہم درد کوئی نہیں پنا یہی ہے یہی میری ہم درد دلاسا یہیں سے ملے گا اور سارے دلاسہ دیتے رہے بچہ چپ نہیں کرتا جب تک جس نے مارا وہ ہاتھ نہ پھیرے لا مل جا من کا اللہ علح تیرے پاس پنا ہے تجھ سے باغ کے کہیں پنا نہیں ہے سوائے یہ کہ تیرے سامنے سر ڈالے اور یہیں سے معافی مانگے یہیں سے بری کر دے تو باقی اور کہیں پنا گاہ نہیں ولندونی ملتا ہے وش بر نفس کمال ربا ہم بلغذ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں کانے کر لیں اپنے آپ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو رات اور دن اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں دعائیں کرتے دیکھیے دعا کی اہمیت کو دیکھیے یعنی جو بڑے بڑے پرسنلٹیز والے ٹاورنگ پرسنلٹیز ابو جہل اور اتبا اور فلاں اور شیبا اور ولید اور مغیرہ اور فلاں فلاں جبے گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں قیمتی اتر استعمال کیے ہوئے انہیں بلال سے بڑا پسینہ آتا ہے اسے دیکھ اس سے بو آتی ہے بیٹھنا نہیں چاہتے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں سرکار ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں چک کے آپ کے پاس کمی کمین بیٹھے ہوئے ہمارے کام کرنے والے ہمارے غلام حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا آنوک میں نولا کا ہم آپ پر ایمان لے آئے جب کہ آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ارزل ارزلون گٹیا لوگ کمی یہی بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہی فرقا و ماں نا کتبا کام اراد یا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے انٹلیکچولی مان نہیں لا انٹلیکچوئل تو یہ بجائے اتبا ہے ربیہ شیبہ یہ انٹلیکچولی پڑھے لکھے پرسنلٹیز والے سردار اب بھی یہ جی فلاں بندہ دماغ خراب ہے جی اگر قادیانیت میں کچھ نہیں تو یہ پروفیسر عبد السلام اتنا بڑا سائنسدان وہ ایسے قادیانی ہو گیا یعنی دلیل تو کوئی نہیں ہے کہ جی غلام احمد پرویز کے درس میں لمبی لمبی گاڑیوں والے آتے تھے جی یہ لمبی گاڑیاں یہ اونچی کوٹیاں یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ سکھ دیکھو وہ چیف جسٹس برطانیہ کا سکھ ہے پھر سکھ ہو جاؤ یہ کیا بات وہرا کاباہ کا باد بظاہر تو کوئی اتنی بات سمجھ ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ بلال اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہو گیا اور بہت بڑا فلسفی ہو گیا کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں لگی اس کو نقطہ پتا چل گیا ہمارے گھوڑوں کے آگے ننگے پاؤں دوڑنے والا اس کی سمجھ میں بات آ ہماری میں نہیں آتی ملاقات کے لیے آتے ایمان لانا مقصود نہیں ہوتا تھا وہ ان لوگوں کی انسلٹ کرنا چاہتے تھے اور کروانا چاہتے تھے نبی کے ہاتھ سے تاکہ نے پتہ چلے قربانیاں دینے کا جب اٹھا کے اگلے باہر نکال دیں گے نا اور ہمارے ساتھ ون ٹو ون ملاقات ہوگی باہر نکلیں گے تو اکڑ کے نکلیں گے کہ ہماری اتنی اہمیت ہے ابھی کہ بلال کو باہر نکلوا دیتے کان سے پکڑ کے جب ہم جاتے ہیں. چلتا اور اللہ سے بڑھ کے تو چال کوئی نہیں نہ چلتا جس نے اللہ کے خلاف چلی اللہ کے فیور میں چلی اللہ نے یوسف کو بتایا میں تمہیں بھائی بنا, میں تمہیں بادشاہ بناؤں گا بھائیوں نے پکڑ کے جناب علی کنویں میں پھینک اللہ نے کہا بالکل یہی وہ کافلہ آئے گا جو یوسف کو لے کے مصر جائے گا اس کوئے میں نہ پھینکتے تو وہ کافلہ کبھی ان کو نہ پا وہ وہاں نہ جاتے جی اللہ نے کیا مشورہ دیا فرمایا نَفْسَكَ يَدْعُونَ بفس کما اللہ بلغ والا بیس نبی آپ کا فائد کر لی اپنے آپ کو روک رکھے ان لوگوں کے اندر ہی رہیے ان پسینے والوں کے اندر رہیے ان غریبوں میں رہیے جو اتنے مخلص ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں یوریدون رضا جوئی ولا کام اینبی تو اپنی آنکھیں ان پہ پھر کر لے بس جب کسی کی نظر کہیں جم جاتی ہے ہٹتی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مزید کی تمنا کوئی نہیں اور جب پھرتی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ٹکتی نہیں دکاندار آپ کی نظریں پڑتا پھرتی رہے تو اسے پتا بھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اگر کہیں ٹک جائے تو اسے پتا چلتا کہ اب یہ لے گا سی زیادہ قیمت بھی بتا دوں تو بھی. کیونکہ نظر ٹک گئی ہے وہ لو آئناک نظر آپ کی ان سے اب ہٹنی نہیں چاہیے فوکس کر لیں ان لوگوں کی. کیوں اس لیے کہ آپ کے رب کو یہ بندے چاہیے یہ آپ کے رب کی پسند ہیں ابو سفیان جب تشریف لائے سلح حدیبیہ کی تجدید کروانے کے لیے ایک تو ان کی بیٹی ام حبیبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی کچھ وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ایک رشتہ ہے سسر کا جوائی کا کچھ سردار تھے یہ انہوں نے ان کو بھیجا کے جا کے تجدید کر کے آؤ تو یہ جب گھوم رہے تھے پھر رہے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو یہ پھر کبھی حضرت علی رضی اللہ کے گھر کبھی ایک یا تم بات کرو ذرا سفارش کر دو ہم تو اسی افرا تفری میں رنگ اڑا ہوا تو یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے حضرت بلال اور حضرت عمار اور یہ سارے پاس سے گزرے تو انہوں نے جملہ کس دیا کہ سردار جی آج کیا بیت رہی ہے آپ تو بہت بڑے سردار ہیں مگر آج جی یہ خوار ہوئے ہوئے کیوں پھر رہے ہیں کیا گزری آپ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیچھے آ رہے تھے آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اپنی قوم کا سردار ہے اس کو ریسپیکٹ ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے ٹھیک ہے وقت آتا رہتا ہے مگر تانا تو نہیں دینا چاہیے لیکن پتہ تو اسی کو ہوتا ہے نا جس کے دل پہ بیتی ہوئی ہوتی انہوں نے ان کو منع کیا کہ ایسے مت انہوں نے پلٹ کے ان کو بھی جواب دے دیا کہ سرکار کوئلوں پہ ہم کو بھونا جاتا تھا آپ کو نہیں آپ تو آرام سے ہوتے پتھروں پہ ہم کو بھی جاتا تھا آپ کو نہیں یہ بات سن کے بکر صدیقی تعالیٰ نے تبیعت پہ بڑا گرام گزرا گئے آپ کے چہرے کو دیکھ کے آ حضور صلی اللہ علام بکر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں, فلاں, فلاں آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس سے ابو سفیان گزرے اور انہوں نے ان کی توہین کر دی میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے مجھے بھی پلٹ کے یہ کہہ دیا آپ نے فرمایا ابو بکر جب تم ان سے جدا ہوئے تو وہ تم سے راضی تھے یا نہیں جاؤ جا کے انہیں راضی کرو کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہو جاتا یہ قیمت ہے وہ ان کو بے قیمت ثابت کرنا چاہتے تھے وہ سردار اللہ نے قیمت ڈال دی مجھے نہیں چاہیے مجھے یہی چاہیے بولا توان تو و دین اطلح حیات دنیا این ابھی یہ جو گلیٹرنگ ہے یہ جو چمک ہے دنیا یہ جو عہدے ہیں یہ دولت ہے یہ مجھے نہیں چاہیے میں تو یہ بانٹتا ہوں یہ میرے ہاتھوں سے گئی ہوئی یہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی مجھے آجزی چاہیے سرداریاں نہیں چاہیے مجھے بندے چاہیے آقا نہیں چاہیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ناراج پہ تو اللہ نے کہا کہ نبی دوست دوست کے پاس آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے کیا لے کے آئے فرمایا اللہ تو اللہ ہے تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن محمد وہ چیز لے کے آیا جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے فرمایا وہ کیا ہے فرمایا آج لے کے تیرے خزانے میں تکبر ہے بھرا ہوا بڑائی ہے عظمت ہے عجز نہیں ہے وہ میرے پاس وہ لے کے آیا ہوں تیرے. مجھے یہ چاہیے تو رید و زینت الحیات الدنیا دنیا دنیا کی زندگی کی رونق کریں یہ اچھے اچھے کپڑوں والے اور یہ وائٹ کالر اور یہاں آجز ہو کے آئے گا تو قبول ہوگا اگر اس اپنے زوم میں آیا میں بڑا مینیجر میں بڑا کمپنی کا مالک میں بڑا فلام میں بڑا فلام ہے پرائم منسٹر اس زون میں آئے ہو, مسجد کے دروازے سے اندر آئے ہو تو یہ باہر رکھ کے آنا ساتھ لے کر آئے ہو تو قبول نہیں یہاں تو جو بھی آتا ہے چھوٹا ہی آتا ہے بڑا کوئی نہیں آتا بڑا ہی مسجد کے باہر رکھ کے آنا بڑا تو وہ ہے جس کے پاس آئے ہو کیا اعلان ہوا تھا اللہ اکبر تمہیں بلایا گیا ہے آؤ آ کے ماتھا رکھو ثابت کرو تم چھوٹے ہو اگر سجدے میں سر رکھا مگر اندر وہ بت رکھا ہوا ہے تو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ میں سر بسدا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تمہیں کیا ملے گا نماز دل میں وہ بڑائی والا بت اپنا ہی رکھ کے تو سجدہ اس کو کر رہے ہو انہیں ہوا علیم امبیدات سدور اسے پتا ہے کس نے اصلی سر رکھا ہے اور کس نے نکلی رکھ دی اور اصلی اندر اٹھا کے رکھا ہوا بلادنا فل بہانے اور آپ اس کی بات مت مانے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا انہوں نے کیا بات کہی کہ تھی کہ یہ پانچ سات بندے باہر کٹ دے سی کچھ گل کرنی سلٹ کرنی ہو تو اور کیا طریقہ تھی آپ سے بات کرنی ہے آپ کی بات سننی ہے لیکن یہ بندے بار کر دیں اس پر وہی رییکشن ہونا چاہیے تھا جو اللہ نے کیا ہے ایسی کون سی پرائیویٹ بات جناب آپ نے کرنی ہے کہ جو بلال نہ سنے جس کی و دیر دی آپ لوگوں نے اسی راز پر نا وہ راز تم سے پہلے بلال جانتا ہے جس پہ بات کرنے آئے پتھر سینے پہ رکھا ہوا ہے پکے کی زمین اب آپ نے دیکھی ہے موسم تبدیل بھی ہو گیا جوتی باہر پڑی ہوئی ہے نا کوئی اٹھا کے لے جائے اور آدمی یہ چاہے کہ میں جوتی نہ پہنوں جہاں پڑی ہوئی فالتو ننگے پاؤں گھر جاؤں تو نہیں جا سک تکوا جواب دے جاتا چار قدم کے بعد تتے توے سے زیادہ گرم ہوتی اس زمین پر لٹانا سینے پہ بھاری پتھر رکھنا اس کے اوپر کھڑے ہو کے کہنا کہ انکار کرو محمد کے علاح کا اور بلال سے جواب نہیں بن رہا کیوں اس لیے کہ سینے پہ پتھر رکھا ہے سانس بہت تھوڑی ہے اوپر بندہ کھڑا ہے نیچے تپتی زمین ہے بلال ایک ہی جواب دیتے احد احد احد احد اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو کون مسلمانوں کا مقرر کیا تھا پاس وہ کیا تھا احد احاد، احد احد احد اور جب چڑے حاضر تھے عبد اللہ اب نے مسرود رضی اللہ علیہ وسلم جب گرا ہے اس کی چھاتی پہ چڑے ہیں جب تو وہی احاد ان احاد کی پکار حضرت بلال پھر آئے ہیں اتبا کے سینے پر کوئی دن تھا بلال نیچے تھا اتبا اوپر کھڑا ہوتا تھا آج اتبا نیچے ہے بلال سینے پہ سر رکھ اس کے پاؤں رکھ کے کھڑا اور کہہ رہا ہے احد بتا وہ اکیلا غالب آیا کہ نہیں آیا ولا تو تھے من اگ فل نقل جس بندے کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس بندے کی قیمت ہی کوئی نہیں قیمت والا کون ہے جس کے دل میں رب ہے جس کے دل میں رب نہیں ہے اس کی قیمت کوئی ہے ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں قیمت کیوں ہے اب جب ہم رب والے ہو گئے تو اب کوئی ہمیں خرید سکتا ہے نہیں خرید ہم بک سکتے ہیں مومن وہی ہے جو بکا ہے رب کے سامنے جو نہیں بکا وہ مومن نہیں ہے ان اللہ ہشترا اللہ نے خریدا ہے سودا ہوا من مینین انفسهم و اموالحم جان بھی خرید لیا تمہاری مال بھی تمہارا خرید لیا ہے تمہاری جان تمہاری نہیں ہے رب کو دی ہے تو مومن ہو مال تمہارا نہیں ہے رب کو دیا تو مومن ہو یہ تو سودا ہے جان اور مال میرا ایمان تمہارا اس کے بدلے میں کیا ملے جن رب کی رضا یہ سودا ہے وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ قیمت قیمت کوئی بلال کی کیا قیمت مالک جب کہیں باہر جاتا تھا تو جس طرح آج کل وہ آگے ہوتی ہے پائلٹ کار بڑے صاحب لوگوں کے آگے وہ پائلٹ کار کا کام کرتا تھا بلال ننگے پاؤںس گھوڑے کے آگے دوڑتا تھا جہاں مالک ریسٹ کرتا تھا مالک چھو میں ہوتا تھا بلال گھوڑے کو پانی دانا دیتا تھا دھوپ میں کھڑا رہتا تھا چھاؤں میں بیٹھنے کا دیکار نہیں تھا اس بلال کے سلیپر کے گھسٹنے کی آواز محمد جنت میں سنتے ہیں صلی اللہ علیہ قیمت بڑی ہے کہ نہیں بڑی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا اب کوئی مائی کا لال آئے نا خریدنے اگر بکے ہوئے ہیں تو نہیں بکے تو پھر تو ہر کوئی خریدنا دس دس دن پہ خرید لیتا ہے ہم بک جاتے ہیں تو اللہ نے خرید لیا جان بھی مال بھی اور جس کے دل میں رب نہیں ہے جو بکا نہیں ہے رب کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے اس کی کوئی قیمت ہے کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے نا موبائل والا اتصالات کے ساتھ رابطہ ہو تو اس کی کوئی قیمت ہے نا وہ کارڈ ڈسکونیٹ ہو جائے اور ریجیکٹ ہو جائے پھر آپ کسی سے جا کے میں نے یار اس زمانے میں آج سے چار سال پہلے یہ پانچ سو درم کا لیا تھا سو لے کے مجھے دل. کوئی قیمت نہیں جس کے دل کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا بلاک ہو گیا وہ کیوں پن کوڈ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نے نہیں استعمال کیا ریجیکٹ ہو گیا اب تیری کیا قیمت ملک کا بادشاہ ہو جا تو شاہ ہو جا تو فلاں ہو جا تو ڈھینگ ہو جا تو گورنر ہو جا تونگ ہو جا تیری قیمت کوئی نہیں بے قیمت کچرے کی طرح تمہیں پھینک دیا جائے گا قیمت کس کی بلال ولا تو من اگ فلنا کل بہ انکری جو رب کی یاد سے غافل ہو گیا رب سے اس کا کمیونیکیشن ختم ہو گیا وہ بے قیمت ہو گیا اس کی کوئی قیمت نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ گزرا بڑی پرسنالٹی والا آپ نے فرمایا صحابہ سے اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہنے لگے اللہ کے رسول پیسے والا ہے اتارٹی والا ہے اگر کسی سے ادھار مانگے تو دے دیا جائے رشتہ مانگے تو انکار نہ کیا جائے زمانت دے تو فورن قبول کر لی بات ختم ہو گئی کچھ دیر گزری ایک صاحب گزرے مفلوکل الحال آپ نے فرمایا یہ جو بندہ گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بندہ تو کسی سے ادھار مانگے تو کوئی نہ دے کسی کا دروازہ بجائے تو کوئی نہ کھولے رشتہ مانگے تو کوئی نہ دے ضمانت دے تو قبول نہ کی دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا بندہ گزرا تھا نا اس جیسوں سے یہ ساری زمین بھر دے تو بھی اللہ کو یہ بندہ زیادہ عزیز ہے بندے کی قیمت تو وہ ہے جو اللہ ڈالے قیامت کے دن فیصلہ قیمت کا کب ہونا ہے قیامت کے دن کون قیمتی ہے کون آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں نے جنت میں کن کو دیکھا ہے پریشان بال اور پھٹے کپڑے والوں کو دیکھتا ہے قیمتی نکلے نا وہ و ہوا اور اس نے اپنی مرضی کی پیروی کی و ہوا ہو اپنی خواہش کی پیروی کی یعنی جدر موڈ ہو گیا تاش کھیلنی ہے تو تاش پہ بیٹھ گیا جوا کھیلنا تو جوئے کی طرف چل پڑے پکچر لگی ہوئی ہے چلو ادھر چل پڑے یعنی اس بندے کا ٹائر آڈ ٹوٹا ہوا جدر مو ہو گیا ٹائم پاس کرنا ہے مومن کا ٹائر آڈ نہیں ٹوٹا ہوا تو بندہ ہوا تھا کہ میں مومن کی مثال خونڈے سے کلے سے بندے ہوئے گھوڑے کی طرح وہ گھوڑا وہاں تک جاتا ہے جہاں تک وہ رسی اجازت دیتی ہے جہاں ختم ہو جاتی ہے پلٹ آتا ہے مومن وہاں تک جاتا ہے جہاں تک اس شریعت کی رسی اجازت دیتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے. توڑ کے جا سکتا ہے رسی نہیں اتنی لمبی و ہوا اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا کس کو بنا لیا ہے؟ خواہش کو مرضی کو موڈ کو موڈ اس کو کمانڈ دیتا ہے موڈ کی کمانڈ وہ لیتا ہے ایک جگہ فرمایا آفارا آئی تا من تخا اللہ ہوا نبی کیا آپ نے اس آدمی کے حال کو دیکھا ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں قرآن کا کریکٹر زندہ ہے مردہ نہیں ہے یہ پچھلوں کی کہانیاں نہیں آج کے دور کا بھی ابو جائل کوئی ہے آج کے دور کا بھی بلال کوئی ہے اس زمانے میں جب بے حیائی عروج کو پہنچ جائے گی آپ نے فرمایا وہ ان میں ابو بکر اور عمر ہوگا اپنے ہر دور یہ کریکٹر چہرے بدلتے ہیں کیریکٹر زندہ ہے آفارا آئی تم اتنا خزا ہو کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے بنا لیا اپنا الہ ہوا ہو اپنی خواہش دیکھیے ایسے ہی نہیں پیروی کر رہا اپنی خواہش اگر کسی موٹیو کی بنیاد پر بندہ کوئی کام کرتا ہے ایسے ہی تو نہیں ایسے تو جو چلتا وہ جانور ہے جس کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا جدھر منہ اٹھا گائے نے منہ اٹھایا چلی گئی دوسرے گاؤں شام کو ڈھونڈ کے لاؤ بندہ کسی موٹیو سے حرکت میں آتا ہے وہ موٹے میں کیا ہے مومن تو اللہ کی اطاعت پر حرکت میں آتا اذان سنی چل پڑا بھائی پتا چلا کسی نے بلایا یہ جا رہا ہے موٹے یہ نہیں جناب وہ پہلے چار روٹیاں کھائیں اس کے اوپر دو کلو آم کھائے کچی لسی پی ڈکار مارا لمبا سا باہر نکل پڑا وہ کدھر جا رہے ہو بھائی جدھر منہ ہو گیا ہزم کرنا نا اس کو ادھر کرنا یا ادھر کرنا مقصد یہ کہ دو چار کلو میٹر بس وہ پینڈا مار تاکہ وہ نیچے ہو جائے کوئی موٹیو ہوتا ہے نہیں. یہ ہو یا وہ ہوتا ہوا آفارمانتا خزا اللہ ہوا هُو ہو آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خاش کو بنایا ہوا ہے جدر خواہش یہ وہ مثال دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ جی ہر کھانے والے کی مور لگی ہوئی ہوتی دانے دانے پہ مگر کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مور ان کی جیب میں ہوتی ہے جو چیز کھانے والی نظر آتی ہے لگا کے کھا لیتے ایک صاحب تھے ان کا نام مون تھا تو ان کو مون مور والا کہتے جہاں جاتے تھے فوراً پہلا کام یہ کرتے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے تو ان کا نام رکھا ہوتا ہے مون مور والا یعنی مور جہاں لگا کے تھا اس بندے نے اپنا خدا اپنے اندر رکھا ہوا اپنی شریعت خود بنا اندر جو رکھا ہوا یہی سے سہن کروا لیتا کیا خیال آج ہونا جائے پھر تازی پکچر ہو جائے جی منظوری ہو گئی کیا خیال ہے آج یہ مشرق ملی نہ لے لیں لے لو سرکار پیسے کو اندر اسے منظوری لینی ہے نہ محمد کی محتاجی ہے نہ خدا کی محتاجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خدا اندر بیٹھا اسی طرح فرمایا وطل و اس بندے کی مثال جس کی کتے سے مثال دی ہے اللہ وطلو نبا اللہ آیات نا فن سالخہ مینہا فتبا حسان فقان الغ ان کو اس بندے کی مثال سمجھاؤ ان کو پڑھ کے سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی احکامات دیے تھے شریعت دی تھی کیٹلاگ دیا تھا مین دیا تھا فن سالخہ مینہا وہ اس سے نکل گیا نہیں مانی فاطباہ شیتان تو شیطان اس کے پیچھے لگے اس کو پتا چل گیا کہ اس بندے کو میں اغوا کر سکتا ہوں جو بچہ باپ کا ہاتھ پکڑے رہے اغوا کرنے والا اسے اغوا نہیں کر سکتا جو کھلونوں کے شوق میں ابے کا ہاتھ چھوڑ کے چلا جائے نا میلے میں پھر ملتا نہیں ہے اغوا کرنے والے اس کے پیچھے لگتے ہیں شیطان کو پتا ہو کہ اس کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یاد اللہ فوق آئی دی کبھی ہاتھ نہیں ڈالتی فنسال شیتان وہ آیات کے کمانڈ سے نکلا شیطان پیچھے لگے اسے پتا چل گیا یہ شکار ہے فقان من الغاوین شیطان اگوا کر کے لے گیا مغوی ہو گیا بمراہ ہو گیا ولا شی نارفا انا بحاب اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کر دیتے اسے اٹھا لیتے ایک سبب دیا تھا نا اللہ نے ترقی کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کے ذریعے اللہ کے احکامات کو ماننے کے ذریعے تکوے کے ذریعے ڈر ڈر کے رہو پوچھ پوچھ کے چلو اگر ہم چاہتے تو یہ کام ہوتا ولافانا بےحا ولا کن ہوں اخلاد ہم اوپر اٹھانا چاہتے تھے وہ نیچے لٹک رہا تھا اخلادہ لار وہ زمین سے چمٹ رہا تھا تو کتنی دیر ہم اٹھاتے اس واقعہ ہوں آخلا تو اس کی وجہ کیا ہوئی وہ تباہ ہو اس نے اپنی مرضی کی پیروی کہ میری نہیں مانی اپنی مانی تو اپنا خدا وہ خود ہو گیا نا ٹو انداخ بندہ بھی خود ہے خدا بھی خود ہے خاش بھی خود کرنی ہے منظوری بھی خود ہی دینی جیسے جی صاحب اپنی پاپ کو پتہ ایکسٹینشن اپنی جو تھی وہ خود ہی سائن کر کے کر لیا کرتے تھے. چیف آف کی. گیارہ سال کیسے چلے جیتا. خود ہی صدر ہے خود ہی. چیف آف سٹاف اپنی تنخواہ کرتی وہ بندہ اپنا خدا بھی خدا بندہ بھی خود وہ ہوا اپنی خواہش کی پیروی ایسے نہیں مولانا روم نے کہہ دیا کہ نفس ما ہم ت نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست جو میرا اپنا آپ ہے نا یہ بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہے یہ پتا مجھے ہے نفس ما ہم کم ترز فرآن نیست لیکن ارا او اون ایرا اس کے پاس فوجیں تھی لاؤ لشکر تھا یہ بےچارا فقیر ہے کچھ نہیں ہے لیکن او نیز یہ تمہیں مسکین نظر آتا ہے نا یہ صرف اس لیے مسکین ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں ایک میں ہی غریب آگے چڑھا ہوا ہوں میرے اوپر ہی خدائی جما رہا ہے اگر اسے چار پیسے مل جائیں تو پورے محلے پر جمائے گا اور چار پیسے مل جائیں پورے گاؤں پر جمائے گا اور چار پیسے مل جائیں تو شہر پر اور پھر پورے ملک پر یہ ہے فراؤنی اس کے پاس چلانے کو ملک تھا اس نے ملک پر خدائی چلائی اس کے پاس میرے جیسا غریب چھ فٹ کا چڑھ گیا اس کے آگے یہ چھ فٹ پر چلا رہا ہے خدائی منواتا اپنی ہے اس کی مثال کتے کسی یہ مرضی اس مرضی کو, کو کوئی قلعہ دیں آپ اس مرضی کو باندھ کسی مرضی بندے کو خراب کر دیتی ہے مرضی کو اللہ رسول کے حکم کے ساتھ پر شریعت اجازت دیتی ہے تو ہوگا نہیں تو میں کون ہوتا جنہوں نے باندھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خلیفہ کہہ رہا ہے مریدا ان کا لیکن دماغ پھر گیا پھیر دیا مولویوں نے علاسو دربار بھرا ہوا وہ رو ر کہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے یہ زنجیریں کھول دوں گا یہ بیڑیاں کھول دوں گا مگر آپ بات مال نے فرمایا نہیں لا, کتاب اور سنت سے دلیل لاؤ میں مال کھوڑے کھا رہا ہے بے ہوش ہو گیا ہے نہیں مالنے. کلے سے بندے ہوئے تھا. ہم میں تو کوئی خرید لیتا کوئی پلاٹ دے کے خرید لیتا کس طرح خریدتا ہم جو اوپر بھیجتے ہم نیچے بکتے نلکے لگوانے کے لیے گلیاں پکی کروانے کے لیے زانی شراب پینے اور بیچنے والے کو ہم نیچے ووٹ دیتے ضلع کاؤنسل کا ممبر بنا دیتے کاؤنسلر بنا دیتے ہیں وہ ذرا اونچا کر کے بکتا ہے وہ اوپر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ قیمت لے کے بکتا ہے یہ بکنے کا سلسلہ اوپر سے نہیں یہ تیری گلی سے شروع ہوتا ہے تیرے گھر سے شروع ہوتا ہے پہلے اندر گریبان کے اندر دیکھو پہلے کون بکا ہے اسمبلی میں تو وہ بعد میں جاتا ہے بعد میں بکتا ہے پوری قوم اگر بکنے والی ہو تو پھر کیا کرے تو مرضی کو قلعے سے باندھو اور وہ قلعہ کیا ہے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اس سب سے پہلے اپنی مرضی کی لا کرو وہ نے کہا نا کہ اس دار فقیر ہوں شال لاد ناگ لڑے اس نے کیا یہی تو کہا ہے؟ کہ تقیہ دار فقیر یہ تو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تقیہ جما کے انسان کا نفس انا اس کی استقیے دار فقیر رو شالہ لادا ناگ لڑے لا الہ الا اللہ کی لا کا ناگ لڑے یہ مرے تو میری گاڑی آگے چلے نا؟ یہ مرے گا تو خالی ہوگا تو رب آئے گا نا پہلے بندہ فلیٹ خالی کرتا تو نیا مہمان آتا ہے نا پہلا بھی وہاں جمع رہے نیا آ سکتا نہیں برا ذمہ چاہیے تیرا یہ لا الہ الا اللہ برا ذمہ ہونا چاہیے کہ اللہ اب کچھ نہیں یہاں تک کہ خواہش وہ جو کسی نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی یعنی تمنا کو بھی انہوں نے نکال کے ادھر رکھ دی دل میں کچھ نہیں رکھا سفائی کر دی آپریشن اپ مارکیٹ ڈبلیو ڈی فورٹی صاف ستھرا کر کے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی دل کو خالی رکھو فقیر کے کشکول کی طرح پتہ نہیں اللہ کب نظر کرے کرم ہو جائے اللہ میرے اوپر بھی کرے آپ حضرات پر بھی واقعی